ڈاڑی رکھنا عموماً عرف میں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ سنت ہے مگر اس کا رکھنا واجب ہے حدیث شریف میں ہے کہ ڈاڑی بڑھائی جائے اور موچیں ترشوائی جائیں موچھوں کو بالکل اس طرح سے صاف کرنے کو بھی منع لکھا اب داڑھی کتنی بڑھائی جائے حدیث کے ظاہر سے تو یہ پتا لگتا ہے کہ جتنی بھی بڑے داڑھی بڑھائی جائے لیکن ایک صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالاً داڑی کو ایسے ہاتھ میں لیتے اور ہاتھ میں لینے کے بعد یہاں سے تراش دیتے اب علماء میں یہ سب میں اتفاق ہوا کہ ایک قبضہ یعنی ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب اس سے کم یا خشکشی رکھنا یہ جائز نہیں اصل داڑھی وہی ہوگی کہ جو ایک قبضہ اور اس سے کم داڑھی والا امام اگر نماز پڑھا تو اس کے پیچھے نماز واجب العیادہ ہوگی عمن آپ نے دیکھا کہ کچھ حفاظ تراوی پڑھانے والے وہ شیو بڑھا لیتے ہیں اور تراوی پڑھاتے ہیں اور تراوی پڑھانے کے بعد عید والے دن دیکھیے کلین شیو آ کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو یہ تو ایک طرح کا مذاق ہے تو داڑھی کو ایک قبضہ ہونا چاہیے یہ شرعی اور اس کا حکم واجب کا کہ واجب اور بہت سے ایسا کہتے ہیں کہ یہ یہاں سے ناپا جائے نہیں تھوڑی سے ناپا جائے یہ ہے نا اس طریقے سے داڑھی کو مٹھی میں لے کر یہاں سے کاٹ دیا جائے یہ شرعی داڑھی اور اس پر بڑی وعید ہے داڑھی مڈانے پر اور داڑھی رکھنے کی فضیلت یہ کہ واجب ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت یہ بات میں عرض کر دوں کہ یہ حضور علیہ السلام کا طریقہ ہونے کی وجہ سے اس کو سنت کہا جاتا اور شرعی احکام کے مطابق یہ واجب مثال کے طور پر قربانی ہم سب جانتے ہیں کہ واجب جو نہیں کرے گا وہ گناہگار ہو حضرت زید ابن ارقم سے حدیث قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حادی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید ارقم رضی اللہ فرماتے ہیں صحابہ کرام علی مریدوان نے پوچھا یہ حضور یہ قربانی کیا ہے کالا سنت ابیکم ابھی ابراہیم یہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت اس طریقے کے مطابق کہ یہ حضور کا طریقہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت تو عرف میں اس کو سنت کہتے ہیں لیکن یہ واجب جی جناب